الحمد رب سید اما بعد من بسم اللہ رب المین و سلاۃ وسلام فاؤنت اللہ, اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چن کے ناظرین وقت ہوا ہے بہت ہی پیارے کلام کو سننے اور سمجھنے کا کیونکہ وقت ہوا ہے نغمات رضا کا الحمد اس سلسلے میں ابامیش کو محبت مجددین دین و ملت پروانہ اشمع رسالت میرے آقاۓ نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے مبارک کلام ہم سنتے ہیں نغمات رضا سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو کلام ہم نے اپنے سلسلے کے لیے منتخب کیا ہے اس میں وہ کلام ہے کہ جس میں اعلی حضرت نے اس کے پہلے ہی شعر میں حمد بھی بیان کی ہے اور اسی شعر میں نعت بھی بیان کی ہے۔ اور وہ کلام کونسا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں ہم سارا جسم یعنی مکمل طور پر کرم سے مراد بخشش اور سخاوت ہے آستان سے مراد چوکھٹ دروازہ حمد سے مراد تعریف اس شعر کا کمال مطلب بنتا ہے آلہ حضرت کیا عرض کرتے ہیں اے ہمارے آقا علی سرات و سلام ہمارا ربل وہ کریم مولا ہے جس نے آپ کو سراپا کرم اور ہما تن بخشش و اتا بنایا ہے اور اس واحدہ لا شریک نے ہمیں کرم کی خیرات گناہوں کی بخشش اور شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کا آستہ اور آپ کا در بتایا ہے آئیے درا درکاری صاحب کی آواز میں اس آیت کی تلاوت بھی سنتے ہیں اور ترجمہ کنزلی مان بھی سنتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ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 مہربان پائیں اپ نے اس ایت کو سنا اس کا ترجمہ بھی سنا ایک اور ایت و امسائل فلا تنہر اور بھکاری کو نہ جھڑکئیے اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ اس طرح ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب جب تمہارے در پر کوئی سائِل آ جائے اسے واپس نہ لوٹانا تو اے اللہ حمد کے لائق صرف تیری ہی ذات ہے اعلی حضرت امام سنت نے کے اس پہلے شعر میں نعت کے پہلے شعر میں حمد خدا اور نعت مصطفیٰ کو جس حسین انداز میں توحید و رسالت کے فرق کو بلہوز رکھتے ہوئے جو تحریر کیا ہے یہ ابام اہل سنت کا ہی خاصہ ہے سبحان اللہ یعنی یہ بات بتائی ہے کہ ہمد ہمارا ایمان ہے تو سرکار علی السلام کی نات جو ہے وہ ہمارے ایمان کی جان ہے اللہ اللہ میرے بیٹے اسلامی بھائیوں ہمارے بزرگوں نے توحید و رسالت اور حمد خدا اور نات مصطفیٰ کو ایسے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے کہ نظم و نثر میں اس کی کوئی مثال کیا پیش کرے گا سبحان اللہ تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے قرآن پاک کی حالہ تفسیر ہے اس کا پہلا پارا ہے اور بالکل اس کا ابتدائی ہے کیا خوبصورت انداز میں ہم بھی بیان کی ہے نعت بھی بیان کی ہے آئیے آج اس کلام کے پہلے شیر کی شرح میں ذرا اس پیراگراف کو سنیے کلم کی شاہکاری دیکھیے اعلیٰ حضرت کا یہ فیضان مفتی احمد یار خان نعیمی پر کیسا جاری ہوا اور کیا پیاری بات لکھی ہے سنتے جائیے جھومتے جائیے آپ لکھتے ہیں حمد ہے اس اللہ تبارک تعالی کو جس نے محمد اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا فرمایا درود ہو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ کو ظاہر فرمایا. حمد اس اللہ تعالی کو جس نے ہمیں انسان کیا درود ہو اس مصطفیٰ علیہ سلاۃسلام پر جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا حمد ہے اس رب کریم کی جس نے ہمیں بولنا سکھایا درود ہو اس نبی رف الرحیم پر جس نے ہمیں کلمہ پڑھایا حمد ہے اس رب بے نیاز کو جس نے ایمان دیا درود ہو اس صاحب تخت و تاج پر جس نے ہمیں قرآن دیا حمد ہے اس مالکی یوم الدین کے لیے جس نے زمین پر انسان بکھیرے درود ہو اس شاہِ عرش نشین پر جس نے یہ بکھرے ہوئے جمع فرمائے حمد ہے اس رب کو جس نے رنگ برنگ انسان بنائے درود ہو اس نبی علیہ السلام پر جس نے ان کو مسلمان بنا کر یک رنگ بنا دیا ہمد ہے اس رب کو جس نے ہمیں عقل و ہوش دیا درود و اس طبی پر جس نے ہمیں جامع عرفان سے متوالا اور اور بدہوش کیا حمد ہے اس رب کی جس نے آسمان نبوت پر مختلف تارے کھلائے درود اس آفتاب رسالت پر جس نے اپنے دامن نور میں سارے تارے چھپائے حمد اس و کہار کو جس نے جہنم کو بھڑکایا درود اس شفیع روز شمار پر جس نے اس بھڑکتے ہوئے جہنم کو بجھایا بجایا اس ستارو غفار کے لیے جس نے دار الخلد بنایا درود ہو اس مدنی سرکار پر جس نے اس دار الخلد کو بسایا ہمد ہے اس خالق کو جس سے سب کی ابتدا ہے درود ہو اس خاتم پر جس پر سب کی انتہا ہے درود ہو اس نبی پر جس نے فرمایا لا الہ الا اللہ حمد اس اللہ کو جس نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا حبیب و محب کی بات ہے اعلیٰ حضرت ہی تو لکھتے ہیں نا میں تو مالک ہی کہوں گا کہہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں ہمد اور نات کو جمع کرنا ہمارے بزرگوں سے سیکھے آئیے اب اس نات کے پہلے شیر کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنا جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھی بیک مانگنے کو ہمیں بھی مانگنے کو تیرا سا بتایا تجھے ہم دے خدا جے گم دے خدا تجے گم دے گے خدایا گم دے خدایا تجے گم دے گے خدایا اب اگلا شعر سنیے تو بھی ہاک میں برایا تم بھی کاس میں اتایا تم بھی دافع بلایا بھی شاف خطایا کوئی تم سا کون آیا اللہ اکبر ایک ہی شعر کے اندر کتنے القابا سبحان اللہ ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے یہاں مراد ہے برایا سے مراد مخلوق اور قاسم تقسیم کرنے والا اتایا یعنی انعامات دافع یعنی ٹالنے والا دور کرنے والا بلایا سے مراد مصیبت و تکالیف یہ بلیا کی جمع ہے شفاعت کرنے والا شاف شاف یعنی شفاعت کرنے والا خطایا یعنی غلطیاں گنا اللہ اکبر اب کوئی تم سا تم سا یعنی تمہارے جیسا کون آیا بچپٹے سلام بھائیو شعر میں کیا خوبصورت بات اور کتنے پیارے انداز میں امام عشق و محبت نے سرکار علیہ الصلوۃ کے مختلف اوصاف لڑی میں ایک موتی کی طرح پیروئے ہیں اے اقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نے اپ کو تمام جہانوں کا حاکم بنایا ہے آپ ہی اللہ تعالی کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے ہیں اللہ یوتی و انا قاسم یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اور اپ کے حکم و اذن سے آپ کی ذات بلکہ آپ کا نام بھی مشکلوں کو ٹال دیتا ہے آپ مشکلوں کو بھی ٹالنے والے ہیں آپ خطاؤں سے درگزر فرمانے والے ہیں اور امت کے گناہوں کو اپنے شفاعت کے نور سے نہ صرف مٹانے والے ہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل کروانے والے ہیں جی ہاں شفاعت کی حدیثوں میں ان اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ نبی پاک کی شفاعت جب گناہ گاروں پر ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور گناہ گاروں کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جائے گا اور حضرت فرماتے ہیں اتنی پیاری بات یہ ساری نعمتیں نبی پاک علیہ سرت اسلام ہی کی بدولت اس امت کو ملی ہیں اے میرے آخا و مولا آپ تو بے مصرو بے مثال اور لاجواب و با ہیں کوئی تم سا کون آیا آپ جیسا بھلا کون ہو سکتا ہے خدا نے تو آپ کا سایہ بھی نہیں بنایا کیونکہ سایہ میں بھی قدرے مماثلت ہوتی ہے پھر آپ جیسا ہونے کا دعویٰ تو شیطان کے سوا کوئی نہیں کر سکتا بلکہ حدیث پاک میں پیارے حقا نے یہ بھی فرما دیا کہ شیطان بھی میری مثل نہیں بن سکتا لہذا کوئی شیطان سے بڑا ہی ہوگا جو یہ بات کرے کوئی تم سا کون آیا کمال کیا نے. اتنے سارے اوساف بیان کر کے میرے آقا کی بے مسلو کو کتنے پیارے انداز میں بیان کیا ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے امام لکھتے ہیں سبحان اللہ تم بھی حاکم میں برایا تم بھی قاسم میں اتایا تم بھی دافع بلایا تم بھی شاف اے خطایا کوئی تم سا کون آیا تم برا می کاسی میں اتیا تمہیں گا کی میں برایا تمہیں کاسی میں اتاریا تمہیں دا فے بلایا تمہیں داغ بلا یا تمہیں شاف ہے خطا کوئی آیا کوئی تا کون سبحان اللہ سبحان اللہ اب بہت خوبصورت اور بڑی نرالی بات وہ کاری پاک مریم وہ نہ فخی کا ہے عجب نشان آزم مگر آمنا کا جایا وہی سب سے افضل آیا اللہ اکبر بڑی گہری اور بڑی پیاری بات کچھ مشکل الفاظ ہیں پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں یہاں پر کنواری سے مراد غیر شادی شدہ جس کو کسی مرد نے نہ چھوا ہو مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلات کی والدہ ماجدہ کی طرف اشارہ ہے نفق تو فی میں نے اس میں پھونکا دم یعنی سانس پھوک کو دم کو سانس اور پھوک کو کہتے ہیں عجب یعنی حیران کن اور تعجب کی بات اس کو عجب کہا جاتا ہے آزم سب سے بڑا بہت خوب اچھا جایا یہاں جایا سے مراد جنا ہوا یا بیٹے کو بھی جایا کہتے ہیں اللہ اکبر کیا پیاری بات اور کتنی گہری بات امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بے شک حضرت بی بی جو کماری ہیں پاک ہیں آپ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلات السلام کا بغیر باپ کے صرف پھونک کے ذریعے کیونکہ حضرت جبریل علیہ نے اللہ کے حکم سے ان پر دم کیا تھا پھونک ماری تھی حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا واقعی بڑا کمال حیرت انگیز بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ٹھہری لیکن بی بی آمنا ردی اللہ تعالیٰ انہا کے ہاں امام الانبیاء کی پیدائش جو ہے وہ بڑے بڑے حیرت انگیز واقعات کیسر و کسرا کے محلات کے کناروں کا ٹوٹ جانا صدیوں سے جلنے والی آگ کا بج جانا کعبے کا حرکت کرنا ستاروں کا جھک کر سلام کرنا جنوں کا سلام پڑھنا بتوں کا تھر تھرا کر گر جانا نورانی جھنڈوں کا لگا دیا جانا یہ حالات و واقعات بتاتے ہیں کہ اگر عیسا علیہات والسلام قدرت کا صرف نشان ہے تو ہمارے آکار اسرات وسلام قدرت کا نشان آزم ہے کیا شاندار بات کی ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش یقیناً ایک عجیب نشانی ہے مگر آمنا کا جایا وہی سب سے افضل آیا کیا پیاری بات ہے آئیے سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے آلہ حضرت لکھتے ہیں وہ کنواری پاک مریم وہ نفخت تو فی ہی دم ہے عجب نشان آزم مگر آمنا کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہ قواری پاک نفق تم فی ہی قادم وہ قواری پاک مریم وہ نفق تم فی ہی قادم ہے <سيح> <سيح> عجب نشان آزم ہے عجب نشان آزم مگر میں نہ یا سب سے افزلا سب سے افزلا وہی سب سے افزلا خان سبحان اللہ سبحان اللہ یہی بولے سدرا والے چبنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھ یک یک بدایا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب الفاظ کہتے ہیں سدرت المنت سے مراد ہے جوسلام کا بقام ہے تھالے یعنی دائرے پرت چھان ڈالے دیکھ لیے تلاش کر دی تیرے پائے کا یعنی رتبے کا یک سے مراد ایک بے مثل اللہ اکبر نبی پاک علیہ سرات کی ایک بہت خوبصورت حدیث کی طرف یہاں اشارہ بھی ہے Sidratul Muntaha کے تمام فرشتے اپنے سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ کے ساتھ بے زبان ہو کر پکار اٹھے کہ اپنے پورے جہان کو چھان ڈالا ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مقام و مرتبہ کہیں نہیں دیکھا وجہ یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے مثل بے مثال بنایا ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ نے ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ میں گویا اپنا فیصلہ کچھ اس طرح سنایا تھا رسول اللہ میں نے دنیا کی مشرق کو مغرب کی سیر کی ہے میں نے آپ جیسا کبھی نہیں کوئی نہیں دیکھا حدیث کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے ایک بار میرے آقا علی راتو اسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جبریل تم نے تو ساری دنیا دیکھی ہے ذرا بتاؤ تو صحیح مجھ جیسا کہیں اور دیکھا ہے ارض کرتے ہیں آقا سارا جہان دیکھا مشرق کو مغرب میں گیا آقا آپ جیسا با کمال آپ جیسا حسین آپ جیسی شخصیت پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی آل حضرت اس, اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یق بنایا یہی بولا والے چمنے جہاں کے تھا چمن جہاں کے تھالے لے سبھی میں چھان ڈار سبھی میں چھان ڈا لے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے نپایا نے یک بنا بنایا تجھے یک نے یک بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ اب ذرا دیکھیے آلہ حضرت کے قلم کا کمال فا فروغ دفن سب یہ ملا ہے تجھ کو منصب جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا کرو قسمت اٹایا اللہ اکبر الا حضرت نے کمال کیا ہے شیر میں فا فروغ تفن سب جب تو فارغ ہو تو کھڑا ہو جا یہ آیت قرآن ہی اپنے شعر کے اندر لیا ہے اب منصب مرتبہ و مقام. اب یہاں گدا سے مراد بھکاری ہے قسمتیں اتایا نئے متوں کی تقسیم اور انعامات دینا امامش کو محبت اعلیٰ حضرت اس شعر میں کس خوبصورت انداز میں آیت کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو فروغ پس اب جب فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں ایک عظیب منصب عطا فرمایا ہے تو اے پیارے آقا جن کو آپ نے اپنا گدہ بنایا ہے یا عبادی فرما کر کیونکہ آلہ حضرت ایک اور شیر میں لکھتے ہیں نا یا عبادی کہہ کے کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا پیارے آقا علیہ السلام نے تو ہمیں اپنا بندہ بنا دیا یا عبادی کہہ کر یہاں بندے سے مراد لام ہے تو اب اللہ اکبر و امس سائلہ فرما کر میرے آقا علیہ السلام آپ سے یہ بھی تو رب نے فرمایا کہ اپنے گدا کو واپس نہ لوٹائیے گا اپنے بھکاری کو واپس خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا تو یہ گدا آپ کی چوہٹ کے سوالی بن کر کھڑے ہیں خدارہ اٹھیے اور فن سب اور ان کو اللہ کی عطائیں تقسیم فرمائیے رب نے جو آپ کو عطا کیا ہے اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیجئے آیت قرآن کی طرف اشارہ کر کے اپنی بھیک کس طرح مانگی ہے امامیش کو محبت کا نرالا انداز ہے سبحان اللہ کیا لکھتے ہیں فَإذا فن سب یہ ملا ہے تب کو منسب جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا کرو قسمت اتایا فیلا فرغ تب سب،, سب یہ ملا گئے ملا تم کو من سب, سب جو, جو گدا بنا چکے اب جگہ بنا چکے اب اٹھو وقت بخشیشا یا کرو قسمت اتاریا کرو قسمت اتاریا کرو قسمت اتایا اسی انداز کا دوسرا شعر الل الا ہی فرغب کرو ارض سب کے مطلب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب کرو ان پر اپنا سایا بنو شاف خطایا بیچے اسلامی بھائیوں اس پہ بھی کیا فرمایا اب یہاں اللہ ہی فرغب اللہ تبارک و تعالی کی طرف راغب اور متوجہ ہو ارض کرنا یعنی پیش کرنا مطلب یہاں مراد ہے مقاصد و حاجات اب یہاں میرے بیچی اسلامی بھائیوں اس شیر میں بھی اعلی نے کتنے خوبصورت انداز میں آیت کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ الا ربی کا فرغب کی اس آیت سے اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے کہ جب اللہ نے آپ کو حکم دے دیا کہ آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں تو پھر اے پیارے آکا اپنے رب کی طرف رجوع فرمائیے نا اور ہم سب کی حاجات اللہ کی بارگاہ میں پیش نا آپ کے تو تمام گدا صرف آپ ہی کا تو منہ تک رہے ہیں کہ ابھی ہمارے آکا علی سرات وسلام رب کی رحمتوں کی برکت سے اپنی رحمت کا سایہ ہم پر فرمائیں گے شفاعت کے لب ہلائیں گے ہم سب بخشے جائیں گے کیا پیارا انداز ہے کہ رب کی طرف توجہ فرما کر رب سے لے کر اپنے گلابوں میں تقسیم فرمائیے سبحان اللہ وہ الل الا فرغب کرو عرض سب کے مطلب کہ ہی کو تکتے ہیں سب کرو ان پر اپنا سایہ بنو شاف رے ویلاگ ببو کروڑ عرض سب کے متوگ ببو کرو عرض سب کے مت لب کے تمہیں کو تکتے ہیں سب کے تمہیں کو تکتے ہیں, سب, ہی کو تکتے ہیں سب, سب کرو ان پر اپنا نسا یا بنو شافع اے خطایا بنو اللہ بالا حضرت نے کمال کی بات لکھی ہے واقعی دل تو ان کا نبی پاک کے دربار میں ہی ہے ایک شعر میں لکھتے ہیں نا جان و دل ہوش و خیرت سب تو بدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا واقعی ان کا سب کچھ اور خاص طور پہ دل ایسا لگتا ہے نبی پاک قدموں ہی میں ہے اور یہ اس شعر میں بڑے پیارے انداز میں ایک سوال بھی قائم کیا جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں اپنے رفقا سے کس پیارے انداز میں پوچھتے ہیں ارے اے خدا کے بندوں کو ڈھونڈو میرے پاس تا بھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا انداز رضا دیکھیں اس کا پہلے مشکل الفاظ کے کچھ معنی بیان کرتا ہوں اور دو اشار کو ایک ساتھ تشریح سمجھتے پھر دب دونوں کو ترس میں سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا ارے سے مراد برائے خطاب ہوتا ہے اور یہ ہندی کا لفظ ہے اور خدایا اے خدا یا اللہ بندہ اس طرح کہتا کہ کسی چیز کے بھی حیرت کا بھی بازو کا انتظار کرتا ہے تو حضرت لکھتے ہیں کہ اے خدا کے بندو ذرا دیکھو تو سید دل کدھر گیا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی نہ جانے کیا ہوا کوئی آیا بھی نہیں کوئی گیا بھی نہیں تو وہ کہاں گیا تو خود ہی جواب دیتے ہیں ہمیں اے رزا تیرے دل کب پتہ چلا بہ مشکل درے روزا کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا کمال کی بات کی ہے کہ مجھے جواب یہ دیا میرے روفکانے کے رضا تیرے دل کا پتا تو چل گیا ہے مگر ہمیں یہ نبی پاک کے روزے کے پاس نظر آیا ہے مگر یہ نہ پوچھ کیسا پایا ہے اللہ اکبر واقعی عاشق ہو تو ایسا جس کی سوچوں کا محور اس کے آقا علیہ رات وسلام کی ذات ہو اعلی حضرت کی تحریر پڑھیں ان کے فتوا پڑھیں ان کی زندگی کو دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ جینا مرنا نبی پاک علیہ السلام کے لیے ان کے دین کی سر بلندی کے لیے ان کے سنتوں کی خدمت کے لیے کیسے سچے عاشق رسول ہیں کہ ہر لمحہ نبی پاک کی یاد گویا ان پر رہتی یہ شیر واقعی آلہ حضرت کی ذات کے مستاق ہے ذرا سمجھیے کیا لکھتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی, ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا اجوابن خود ہی مکتے ارشاد فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا سبحان اللہ ارے خدا کے بند کوئی میرے دل کو ڈون ارے خدا کے بندو کوئی میرے, دل کو ڈوڑو ارے خدا کے بندو کوئی میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا یا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نیا جواب عال حضرت ہمیں رضا تیرے پتا مشکل ہمیں رضا تیرے دل پتا چلاب مشکل دہر ر کے مقابل دہر ڈر رکے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے خدا سبحان اللہ سبحان اللہ کمال کا کلام کمال کا کلام کیوں نہ ہو کیونکہ کلام کس کا ہے وہ شخصیت بھی با کمال ہے اعلیٰ حضرت امام سنت شاندار شخصیت بہت کچھ سکھاتے ہیں اپنے کلاموں سے جینے کا سلیقہ بھی عشق رسول کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالی تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی نبی پاک السرات والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے